قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هم اهل الكتاب حتى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون الى قوله تعالى يوم يحما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم. ھا ذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقالت تبارك وتعالى كما ورد في آخر نفس سوره يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غره وعلموا ان الله مع المتقين الى قوله تعالى فان تولوا فقل حسبي الله کل تو بہ ارب الرش ریم سد اللہ پچھلی نشست میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر انتیس اور تیس کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے ابھی ہمیں آیت نمبر پینتیس تک ان آیات کا مطالعہ مکمل کرنا ہے اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری سات آیات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے آخری ابدی ضابطہ پوری نو انسانی کے لیے اگرچہ آیت مبارکہ میں لفظ پوت الکتاب آیا ہے لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا اس پر اجماع ہے یہی ضابطہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا پوری نو انسانی پر سوائے مشرقین عرب کے ان کا معاملہ علیحدہ ہے جو سورہ توبہ کی پہلی چھ آیات میں بیان ہو چکا ہے باقی پوری نو انسانی کے لیے معاملہ یہی ہے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت ہے اگر اسلامی ریاست ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں تو اسے بہرحال دین کی توسیع اسلامی ریاست کی توسیع کرنی ہے اس ریاست کا کفر کے ساتھ کسی طرح کا فل کو ایگزٹنس کا کوئی سوال نہیں کسی قسم کے اسٹیٹس کا کوئی سوال نہیں کوئی درمیانی کوئی تدبیر کے طور پر کسی سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر سات ہم پڑھ چکے ہیں کیفا یقون کیسے ممکن ہے کہ مشرقین کا کوئی عہد ہو اللہ سے اللہ کے رسول سے بڑی <معی> واضح سے بات ہے <اللذین> <لعو> سوائے ان کے, <لئے> <سوار> ان کے <لئے> <سوار> ان سے جن سے تم نے ایک صلح کر لی ہے مسجد حرام کے پاس تو میں عرض کر چکا ہوں اس درس میں جس میں کہ ساحت مطالبہ مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ یہاں دیکھیے بڑے لطیف انداز میں آحد تم تم نے جن سے ایک معاہدہ کر لیا ہے حالانکہ معاہدہ تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک اشارہ کیا گیا کہ در حقیقت یہ ایک وقتی تدبیر تھی اس کو کوئی ابھی ضابطہ نہیں سمجھنا چاہیے باطل اور حق کے مابین کوئی پیسفل کو ایگزٹنس کا سوال نہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول لہذا کیفا یقین ان آخری و رسول ہی کیسے ممکن ہے کوئی عہد ہو اللہ کا اس کے رسول کا یعنی یہاں پہ ہم ایک لفظ مستقل کا اضافہ کر دیں گے کیسے ممکن ہے کہ مشرکوں کا کوئی عہد مستقل ہو اللہ اور اس کے رسول وقتی تدبیر ہے اس کے تحت معاہدہ ہو سکتا ہے صلاح ہو سکتی ہے اگر صلاح کی ہو تو جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو حالانکہ اس اصول کو بھی پھر آخر میں آ کے ختم کر دیا گیا وہاں فرما دیا گیا کہ اگر کوئی ہے بھی تم سے معاہدہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے ختم کر رہے ہیں معاہدہ بھی تو فریقین جو ہے ان کے مابین معاہدہ ہوتا ہے تو یہ تو روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اعلان کیے بغیر کسی کے خلاف اقدام کر دیں یہ صلاح انفال میں آئے لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاہدے کے دونوں فریقوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے مناسب مہلت دے کر معاہدے کی تنصیق کر دیں اس لیے وہاں چار مہینے کی محلت دی گئی برا تم اللہ رسول ہی ان الزین غیر تمشر اللہ یہ اعلان کیا گیا چار مہینے کی محلت سے بہرحال اب تا قیام قیامت یہ آیت ہے جو کور کر رہی ہے پوری نوع انسانی کو رسولتابا حقاطا چناتے تاریخی اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجیے جب مسلمان افواج نکلی ہیں جزیرہ نما عرب سے تو ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومیوں کی طرف سے تو گویا کے ایک پرووکیشن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی کو انہوں نے شہید کر دیا لہذا اس کے رد عمل میں حضور نے فوج کشی کی جنگ بوتا واقع ہوئی ایرانیوں کی طرف سے کوئی پروویکیشن نہیں ہوئی پھر کیوں اقدام کیا گیا ان کے خلاف وہ یہ آیت مبارکہ ہے اس لیے کہ حضور کا تو مقصد ہے بے شر ہے دین کا غلبہ اگر باطل جو ہے اگر کوئی اس کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا تو کیا آپ اس باطل کو باقی رہنے دیں گے اس کے لیے دوام اور بقا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول ہوگا باتل باطل کے لیے کس حوالے سے چاہے ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو یا نہ ہو یہی وجہ کہ رستم کا مکالمہ آتا ہے جو حضرت صادن وقاص سے تاریخ میں اس نے یہی کہا تھا جو صرف تھا افواج ایران کا کہ کیا معاملہ ہے آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہیں؟ پھر یہ کہ پہلے بھی کبھی کبھی, کبھی ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں آپ کی آیا کرتے تھے اور اب لوٹ مار کر سے چلے جاتے تھے یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے سیٹلڈ سولیزیشن ہے جہاں لوگ سیٹلڈ ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں اور سیٹلڈ سولیزیشن کے لوگ عموماً کمزور ہو جاتے ہیں نومیٹک ٹرائبز ہیں کہیں سطح مرتفا پہ رہتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں یا, یا کہیں ریگستانوں میں رہتے ہیں زندگی جو ہے نہایت مشکل ہے جفاکش ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمیشہ ہوا ہے کہ جہاں سیٹلڈ سویلائزیشن ہے ان کے ارد جو نومیٹک ٹرائبس ہوتے ہیں یا اس طرح کے صحرائی لوگ وہ پھر وقت فوقتل حملہ کر کے اپنا حق وصول کر کے لے جاتے ہیں تو آپ بھی آیا کرتے تھے پہلے کبھی لوٹ مار کر کے چرا جایا کرتے تھے اب کیا سبب ہے کہ جا نہیں رہے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو بڑا پیارا سوال تھا گستم کا جس کا جواب حضرت صاحب نے ابھی وکاس کی طرف سے یہ دیا گیا قد ارسلنا پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے وی آر آن اے مشن اللہ نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے ہمیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انا قدر سلنا لے نخر جناس منظمات الجہالت لانور ایمان ہمارے سامنے دو مشن ہے پہلا مقصد ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے نکال کر نور ایمان میں لے کر آئے انا قدر سلنا لے نخر جناس منظمات الجہالت لانور المان و من جوہر الملو اسلام بادشاہوں کے چوروں ستم سے اور ظلم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کا جو نظام عدل و قسط ہے اسے اس روشناس کریں لوگوں کی بیڑیاں کاٹیں یزا اسرم ولغلالی کانت علیہ ان کے توق پڑے ہوئے غلامی کے ان کو دبایا گیا ہے مستد آفین ہے محرومین ہے ان کو ایکسپوائٹ کیا جا رہا ہے ہم اس نظام عدل و قسط کو جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری نور انسانی اس کی برکات سے متمدے ہو تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایران پر جو فوج کشی ہوئی ہے ایرانیوں کی طرف سے کوئی بھی پرووکیشن موجود نہیں تھی اس نے خسرو نے یہ تو ضرور کیا تھا کہ حضور کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا اور جس پر کہ حضور کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا اپنی سلطنت پھاڑ دی یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ سلطنت کس جو ہے اس کے پرزے پرزے ہو جائیں گے لیکن بہرحال ایلچی کو قتل نہیں کیا تھا اس اعتبار سے اور پھر یہ کہ آپ نے تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت ابو مکر کے دور سے ہی معاملہ شروع ہو چکا تھا ایران پر بھی فوج کشی حضرت ابو مکر کے زمانے میں شروع ہو گئی ہے تو یہی یہ ہوتا تھا جہاں بھی اسلامی لشکر گیا ہے پہلے حکم تھا اسلام کی دعوت پیش کرو اسلمو تسلمو اسلام لے آؤ تم پوری طرح محفوظ رہو گے امن اور آفیت تمہاری جانیں محفوظ تمہارے مال محفوظ تمہاری ملکیتیں محفوظ تم ہمارے برابر کے بھائی برابر کے شہری بن جاؤ گے دارال اسلام کے اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو اور بالا دستی اسلام کی اختیار کرو اور قبول کرنے کی تیاری ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کریں گے تمہارے مالوں کی حفاظت کریں گے تمہیں مذہبی آزادی دیں گے تم چاہو مجوسی رہو تم چاہو جو چاہو جس طرح کا چاہو عقیدہ رکھو جس طرح کی چاہو عبادتیں کرو تمہیں سب گارنٹی کریں گے لیکن تمہیں اسلام کی ریاست جو ہے ریاست کی سطح پر اسلام کی بالادستی اور جزیہ دینا یہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا اور اگر یہ بھی قبول نہیں تو تیسرا آلٹرنیٹو صرف تلوار ہے تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی میدان میں آجا. یہ ہے اصل میں جو ابدی چارٹر ہے جو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت اور صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے بھی ثابت ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عام یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عام ان کے دور خلافت میں جو بھی فوج کشی ہوئی ہے در حقیقت اس آیت کے تحت ہوئی قاتل اب اس کے بعد خاص طور پر یہود اور نصارہ پر جو تنقید یہاں ہو رہی ہے اس کے بعض پہلو بڑے اہم ہیں اگرچہ ہمارے اس سلسلہ درس کے مضمون کے ساتھ براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کیونکہ یہی ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی وہ تمام سماجی خرابیاں عقائد کی خرابیاں وہ سب قسم مسلمانوں میں آئی ہیں جیسے کہ حضور نے خبر دی تھی کہ جو بھی غلطیاں اور جو بھی گمراہیاں آئی ہیں سابقہ امت مسلمہ میں تم میں بھی آئیں گے یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کوئی مدمخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی اور مدمخت ایسا اٹھے گا تو اس معاملے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشدگوئی فرمائی تھی پوری ہوئی ہے اور آج ان آیات میں در حقیقت اس وقت جو امت مسلمہ ہے اسے اپنی تصویر اس آئینے کے اندر اپنی صورت نظر آ سکتی فرمایا وکالت کہ اللہ یہ بیٹے ہیں اور نسارا نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں منہ کی باتیں ہیں. یہ نقالی کر رہے ہیں ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مصر میں بھی یہ تصلیس تھی مترازم کی تسلیس تھی مختلف تسلیسیں دنیا کے اندر چلتی رہی ہیں اور اسی تسلیس کی نقالی کر کے سینٹ پال نے پھر اپنے مذہب کو اس کو میں اصل میں حضرت مسیح کا مذہب نہیں کہہ رہا حضرت مسیح کا دین تو وہی دین اسلام تھا توحید والا لیکن یہ کہ یہ جو کچھ بھی پالزم ہے اس کی جو ہے تبلیغ کو اس نے اس طریقے سے آسان کیا ہے قابل قبول بنایا ہے اس مذہب کو قات الحم اللہ اللہ انہیں ہلاک کرے اللہ یو فکور کہاں سے یہ بچلائے جا رہے ہیں اچکائے جا رہے ہیں اتخلو اخبار ہوں و رحبان ہوں ارباب ودول انہوں نے اپنے فوکہ اور اپنے اولیا اور اپنے صوفیوں کو یا اللہ کو رحبان کو, کو راہبوں کو اور بامم من نے اللہ بنا لیا ہے اللہ کے سوا رب ان کو بھی رب بنا لیا ہے اب یہ معاملہ جو ہے اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک جو عیسائی سے ہوئے تھے مسلمان تھے تو عرب قبیلہ کہہ کے حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم لیکن چونکہ یہ اس علاقے میں رہتے تھے کہ جو رومیوں کے زیر اثر تھا تو وہ قبائل عیسائیت اختیار کر چکے تھے تو قبیلہ طے کہ یہ فرزند ہے اور حاتم تائی کے بیٹے ہیں ابی ابن حاتم یہ مان لے آئے لیکن جب یہ آئے انہوں نے پڑھی تو اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رحمان کو رب نہیں مانا خدا نہیں مانا تو بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا حضور سے کہ حدور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو اپنے احبار احبار جب حبر کی بہت بڑا عالم یہ گویا کہ ان کے ہاں بڑے بڑے فوکہ ان کے جو تھے غلما ان کے لیے لفظ تھا اور آ... روحمان راہب کی جگہ ہے تارک دنیا لوگ درویش لوگ تو ان کو ہم نے تو خدا نہیں بنایا رب نہیں مانا تو حضور نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کو وہ حلال کہہ دے تم اسے حلال مان لیتے ہو جس سے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہوشک جی ہاں ایسا تو ہے اور یہی تو کسی کو خدا مان لینا ہے یعنی تحلیل اور تحریم کا اختیار جس کے لیے ہو جائے گا وہی در حقیقت خدا ہے۔ وہی بات جو آج ہم بہت یعنی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت کے سوا جس کو بھی حاکم مان لیا گیا وہی خدا ہے اگر یہ پاپولر ساورنٹی ہے کہ حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں جو چاہے جس شہ کو چاہے جائز قرار دے دے جس شہ کو چاہے ناجائز قرار دے دے یہ چیز پرمیسیبل ہے یہ لون پرمیسیبل ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت ہے خاص طور پہ عیسائیت میں یہ اس لیے ہو گیا تھا کہ جب سینٹ نے شریعت کو شاق کر دیا تو شریعت موسوی تو اب لاگو نہیں رہی اپلیکیبل نہیں ہے تو زندگی کے مسائل تو آخر ہے کیا کریں کیا نہ کریں اب اس میں وہ رول بائی ڈکری جس کو کہتے ہیں فرمان جاری ہو رہے پوپ صاحب کے پوپ نے جس چیز کو کہہ دیا کہ جائز ہے وہ جائز ہو گئی جس چیز کو ناجائز کہہ دیا وہ ناجائز ہو گئی تو گویا کہ یہ پوپ کی کھدائی تھی یہ جو چل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت پیش فرمائی اس حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے چاہے وہ پاپولر سوورنٹی کا ہے چاہے وہ کسی اور اعتبار سے اور ہمارے بعض جو عوام الناس کے ذہنوں میں تقلید کا جو تصور بیٹھا ہوا حالانکہ تقلید کا وہ تصور حقیقی نہیں ہے یعنی یہ سمجھ لینا کہ بس ہمیں تو فرا کی بات ماننی ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ مقام کسی کا نہیں یہ مقام جو ہے آخری ہجت جو ہے دین کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بہت عمدہ ہے کہ ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں بھی اور جو بھی دستور میں دفاع رہی ہے چاہے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپل میں رہی ہے اور آپریٹو کلاسز میں تو کچھ کسی درجے میں ضیاء الخ صاحب لے کر آئے تھے اسے جو ہاف ہارٹڈ یا کوارٹر ہارٹڈ ہے لیکن یہ کہ اس میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ کتاب و سنت کا ہے دونوں جگہ پر اور یہ کہ نو رجسٹریشن قرآن سنت یہ ہے تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں کسی اور کی اس معنی کی تقلید کے کوئی اور شخص قصے باشد وہ اپنی ذات میں دلیل بن جائے یہ غلط ہے ہاں امام ابو حریفہ نے استمباد کیا ہے دلائل پیش کیے ہے تو کتاب و سنت سے کیے ہے یا امام شافی ہے ان کا استمباد ہے اشتہاد ہے لیکن ان کے لیے بھی سارا جو ہے استدلال کی بنیاد وہ کتاب و سنت ہے تو یہ تصور کر لیجئے اتخذوا ہوں اور ارباب من دون اللہ اس کے علاوہ اگر کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ ہے دائمی دلیلیں اور مستقل دلیلیں اس کے سوا اگر کسی فرد کو یا عوام کو اختیار دے دیا جائے قانون سازی کا بتلقند ایک ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر وہ بالکل اور ہوگی وبا میں سے چوز کر لینا یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے تو اکثریت اس کو پسند کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی حرض نہیں یہاں اکثریت کی دلیل جو ہے وہ مان لی جائے گی مباح شہ کو اختیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اکثریت کی بات مان لی جائے لیکن یہ کہ اکثریت اپنی جگہ پر خود دلیل بن جائے اور وہ کتاب و سنت کے حدود کے اندر جو ہے رہنے کی پابند نہ ہو تو یہ چیز جو ہے یہی شرک ہے یہی در حقیقت انسانوں کو خدائی کا درجہ دینا ہے مریم اور اسی طرح انہوں نے مسیح نے مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا وہ تو عقیدے کی بات ہے میرو اللہ واحدہ حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی کریں ایک الہ کی لا الہ اللہ لا اس کے سوا کوئی معمود نہیں صبح نہ ہوں اور وہ پاک ہے آلہ ہے ملزہ ہے ان سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں اب یہ دو آیتیں وہ آ ہیں کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ صف میں ایک آیت تو بین ہی وہی ہے ایک آیت میں ذرا لفظی فرق ہے یہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے اس کے بیان کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ پورے قرآن مجید کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے نور اَن نور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے بیا بل کرے اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی داغوار اور نور اتمام سے اتمام نور سے یہ بات سمجھ لیجئے جہاں بھی کہیں آیا ہے اتمام کا لفظ یا نور کے ساتھ یا نعمت کے ساتھ وہ متم نعمت ہوں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا یہ جو فرمایا علیم اکمل تو لکم دین اکم تو علیکم نعمتی اتمام کا لفظ نور کے ساتھ اور نعمت کے ساتھ وہ ہے نعمت ہدایت قرآن حقیق جس سے کہ یہ پورا جو ہے کائنات جو ہے یا کم سے کم یہ عالم جو ہے وہ منور ہو چکا ہے ہدایتیں قرآنی کے ذریعے سے اور دین ہے وہ نظام کی حیثیت سے جس کے لیے لفظ تکمیل آتا ہے یا اظہار آتا ہے اکمل تو نقم دین کو اکمال کا لفظ آیا اور اظہار دین دین کا دین کو غالب کر دینا بالکل رسول ہے اللہ اس نے بھیجا ہے اپنے نسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر الہدا وہی ہے جس کے اطمام کا اعلان ہو رہا ہے ویام اللہ اللہ یتم بنو رہے کافرور وہ دین الحق دے اور دین حق دے کر بھیجا رہو دین کل ولاؤ کرے مشرقول تاکہ اسے پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر غالب کر دے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی تعدبات ان آیات کے بارے میں کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل سے ان پر گفتگویں ہو چکی ہیں اس کے بعد جو آیات آ رہی ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک ریفلیکشن ان کی موجود ہے اور ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اس کا, اس کا حل بھی ان آیات میں ہے لہذا ان پر ہم توجہ سفر کریں گے یا یو حلین کسینمار رحمان اللہ یا قلون اموال اللہ سب البات سدون سبیل اللہ اہل ایمان یہ احبار اور رحمان جو ہے ان کی اکثریت کا حال یہ ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باتل طریقے پر اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے یہ در درحقیقت مشرقانہ جو بھی مذاہب ہوں گے ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی اور بدقسمتی سے اس کا ایک عقصی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے جب یہ پروفیشن بن جاتے ہیں اخبار اور روبان اور یہ دینی خدمت کے نام سے دولت جمع کرتے ہیں نیا کلون امبال اللہ سے مل بات حالانکہ اگر دین کی دعوت ہے دین کی تبلیغ ہے لوگوں کی نصیحت کا کام ہے یہ انہیں بغیر کسی اجرت کے کرنا چاہیے جو کہ انبیاء کرام کا ہمیشہ کا معاملہ رہا ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی مسلمان معاشروں کے اندر جب معاملہ بن جاتا ہے کہ یہ پیشوں کی شکل اختیار کمی ہے اور یہ پیشے آمد آمدنی بن جائے اور نہ صرف یہ کہ انسان ایک یہ کہ ہمارے ہاں اول تو یہ کہ اس کو حرام مطلق کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم پر یا خاص طور پر قرآن کی تعلیم پر کوجرت لی جائے لیکن اس کے لیے پھر کچھ عذرات اب کیا کریں اس کے بغیر مجبوری ہے آخر کہاں سے کھائیں کچھ بہت سے ان مجبوریوں کے حوالے سے اس کے جواز کا اگر کہیں کوئی فتویٰ ہے کراہت کے ساتھ تو وہ یہ نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے دولت کے اخبار جمع کر لیے جائیں دین کی خدمت کرتے ہوئے جائیدادیں بنا لی جائیں یہ کام جو ہوتا ہے در حقیقت یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دین کو ایک پروفیشن اور پیشے کی شکل حاصل ہو جائے پھر یہ کہ جائیدادیں بھی بن رہی ہیں اور بڑے بڑے جو ہمارے ہاں آج کل کے جو گدی نشین ہیں ایسے تو کہنے کو وہ روحانی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ جائیدادیں جو ہے ان کے بعد مقدم بازی نہیں قتل و غارت کا بھائیوں کے مابین اولاد کے مابین قتل و غارت قتل و خور کا ذریعہ بنتی یہ معاملہ بھی ہے کہ تمام مذاہب کے اندر قدرے مشترک ہے اور یہ وہی ہے نصف الم و نصف الق محاذہ قوم جاہلون ایک طرف جیسے ہندوستان میں ایک طرف راجے تھے مہاراجے تھے جو لوگوں سے خراج لیتے تھے ایک طرف وہ پجاری تھے جو لوگوں سے نگرانے وصول کرتے تھے مانگنے والا گدا ہے صدقہ کا مانگے یا خراج یہ ایکسپلائٹیشن جو